رحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلقوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا يسيقهم زمع ولا نسع ولا مخمصة. ولا محمسة في سبيل الله ولا يفعون موت أن يغيد القفاة ولا ينالون من عدو من نيلا إلا كتب لهم عمل صالح إن الله لا يضير أجر المحسنين ہر قسم کی ہمدو تنا تاریف تنجیب تقدیس عثمالک الملک رب العزت لا شریک نائق ہے کہ جس نے اس زمین رومی جنت کا ایک ٹکڑا انسان رکھ دیا ہے اگر کسی شخص کی چشم بصیرت واہ ہوے مدینہ منورہ اندر جا کے مسجد نبوی علا صاحب حسلات وسلام دا ایک خاص ٹکڑا دیکھے کہ وہ اس طرح ہی ہے جس طرح وہ جنت کے باغیچے اندر بیٹھنا ہے عید الزہا تو پہلے سڈا سبق حج کے مناسک کے بارے اندر چلتا رہا ہے تین چار مسلسل خودے حج کے متعلق دیتے گئے اور یہ وعدہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ان شاء دوسری عزیز اندر اس شہر مبارک دا بھی تذکرہ ہوئے گا جس شہر نو اے فضیلت حاصل ہے کہ او دے اندر مسجد نبوی ہے اللہ صاحب وسلام اور اس سے مسجد کے ایک کونے اندر مدفنے نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک ہے مسجد کے ایک کونے اور گوشے اندر اج دے مناسک نل مدینہ منورا کا ایسا کوئی تعلق نہیں کوئی رکن اتنے جا کے ادا کیا جائے جڑا حج نل متعلق حج دے سارے ارکان مکہ مکرمہ نل میدان مینا نل مزدلفہ اور عرفات نل وابستہ دے کوئی شخص مقرہ تاریخوں سنت کے مطابق ان مقامات نے عملی طور پہ کر کے دکھایا صحابہ بار بار فرمایا خزو انی ان مناسب میرے کو حج دے رکن حج دے مناسب اچھی طرح سیکھ لو معلوم کر لو اگر تاریخہ اندر وہ ارکان ادا کر لے جان کہ اُدہ حج مکمل ہو ہے نہیں کیا جا سکتا کہ مدینہ منورہ اندر وہ چونکہ نہیں گیا اس واسطے حج مکمل نہیں پائے لیکن وہ کہڑا مسلمان ہے جدا ایک قلبی لگاؤ اور روحانی تعلق مدینے نہ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ منورا اندر ہی اللہ نے وہ شخصیت وہ ذاتے گرانوی دس سال تک بٹھائی جنہوں نے ایک مکمل اسلامی ریاست قائم کر کے قیامت تک دے مسلمانوں ایک نمونہ دے دیتا کہ اگر دنیا اندر اپنا ہر اعتبار نل الگ اور منفرد نظام قائم کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی نامنے رکھنا اے بغیر سوچے سنجھے کہ, جاندہ ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی معاشی نظام نہیں کوئی کوئی معاشرتی نظام نہیں، کوئی سیاسی نظام نہیں یہ جہالت اور لا علمی مبنی سارا بات محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اندر پیش آن والے سارے نظام قائم کر کے اور عروج تک پہنچا کے امت کے سامنے نمونہ پیش کرنا اور یہ سارا کچھ ہجرت تو بعد مدینہ منورہ اندر ہی ہوا مکی دوار اندر تیرہ سال گزارے لیکن وہ سارے کا سارا وقت ایک بنیاد قائم کرنتے لگ گیا دوسرے الفاظ اندر اس طرح, طرح کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے دی دروستی تے وہ سارا وقت سرف عقیدہ اسلام اندر بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے جدو بھی کوئی عمارت تعمیر کرنی مقصود ہوں گی ہے چکی بنیاداں سے سب تو زیادہ زور اور سب تو زیادہ توجہ دیتی جاتی ہے کیونکہ اگر بنیاد درست ہے صحیح ہے مضبوط ہے مستحکم ہے تو اس چبن والی عمارت بھی صحیح اور درست بنے گی مضبوط بنے گی لیکن اگر بنیاد کمزور ہے درست اور صحیح نہیں تے میمار کنہ بھی تجربہ کار کیوں نہ ہومارت او صحیح اور مستحکم نہیں بن سکتی تیرہ سال محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادیں درست کرنے لگائے جس ویلے بنیادیں درست ہو گئی ہیں. اللہ نے اجازت دے دی حکم دے دن تھی اتو چلو اور جا کے اس بنیاد پہ ایک مستحکم اور مضبوط سے پختہ عمارت تعمیر کرو چنانچہ چپ نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ اندر رے ہو بھی کئی نمونے پیش کیتے گئے مثلا مثلاً و سباس کا استقامت کا سب تو اعلیٰ نمونہ مکہ اندر ہی پیش کیا وہ کہڑا ظلم زیادتی تھی جبر سی جا مکے اندر مسلمان سے روانہ رکھا کیا. لیکن چونکہ اجازت نہیں سی حکم نہیں سی اس واسطے برداشت برداشت اور برداشت کا سبب پڑھایا گیا حقہ کے مکے والے خود میں تو اللہ لٹک لٹک کے اپنے خلاف کر رہے کا سچی ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا مِنَ فِي پھر تو آسمان تو ساڈے سے پتھرا کی بارش برتا دے کیا محمد سچے نہیں سر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اللہ کی کتاب نہیں تھی اللہ قادر نہیں سی پتھر کیا یہ قرآن اندر موجود نہیں کہ اللہ درمان اندر مصروف رہ کے مشغول رہ کے رات نو پتہ نہیں کس ویل سی توتے پے فرشتوں حکم مل دے شہر, دے شہر اور بستی, دی بستی اٹھا لو زمین تو اٹھا لیا آسمان تک ملند لے جس ورے اور اٹھا فرشتے حکم دونوں الٹیاں کر کے زمین سے پھینک دن ہجارتم تپائے ہوئے تے پھر جہنم دی یہ واقعات قرآن اندر موجود نے اے اپنی زبانوں کہہ رہے ہیں اے کتاب سچی ہے اے دین سچا ہے جڑا پیش کر دے پتھر کی بارش درسا دے اگر آزادیم یا کوئی چک دین والا دردناک آزاد سب کچھ اللہ کرا نے لیکن کیوں نہیں کیتا؟ فِيهِمْ اے میرے حبیب محمد کس طرح ہو سکتا ہے کہ تیار ہوا آزادی آ گئی ظلم والی زیادتی والی ہجرت کر کے مدینے ہجرت کر جاؤ اور ہجرت کرن تو پہلے اس شہر مبارک کا نام سی یسرف یسرف دان خراب آب و ہا والا جدا پانی بھی ٹھیک نہیں تھی جدی ہوا بھی ٹھیک نہیں تھی اکثر بیمار رہتے سن باشندے لیکن جس ویسے رحمت تشریف سے آئے اللہ نے وہ ظاہری بیماریاں بھی ختم کر کہ باطنی روگ بھی سارے دور کر دیتے وہ یسرف مدینت الرسول رسول بن گیا اللہ صاحب اور مدینے والے او صحابہ جنہوں کا لقب انسار قرآن اندر اللہ نے بیان کیتا ہے رضوان اللہ کیا مجمعین صحابہ اللہ نے دو بڑے بڑے لقب دے کے بیان فرمایا ہے قرآن ابل اون من الحاجرین اب انصار ایک مہاجرین ہیں دوسرے انصار ہیں انصار جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق مدینے کی طرف ہجرت واسطے تیار ہو گئے وعدہ فرمایا کہ او انسار بڑے پکے اور بڑے عقل مند واقع ہوئے کہن لگے اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج سے قوم نے توایا ہے بڑے دکھ دیتے ہوئے نے تے ساتھیاں بڑے ظلم اور بڑا جبر کیا جائے یہ سفید ہو وا فرما رہے شہر آ جاگا میں اتنے پہنچ جا ایسا نہ ہو مسلمان ہو جان پھر سارے یہ دکھ یہ جو کچھ تکلیف اور مصیبت پہنچائی گئی نے یہ یعنی بھول جاؤ تے واپس پھر مکے اندر آؤ کا ارادہ فرما کہ ہم ہوں تو حالات بدل گئے چلو واپس مکے چلے لئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مدینے تھی فیکم حیاتی وفیکم مماتی ہوں میرا جینا اور میرا مرنا نالی ہی گا میں واپس مکے نہیں آوا اے انہوں کی خوش قسمتی تھی ہوں میری زندگی کے دن بھی اچھے ہی گزرن دے کہ اللہ کا جدو پیغام آ گئے گا جیڑا پیغام آدم علیہ السلام تو کہ کے انہیں ساری اولاد سے وقت آ رہا ہے اللہ کے ہاں سے باری مقرر ہے نا یہ تو سارا دن قبول کرتا ہے کدی نہیں کرتا ابھی بڑھے اور ضعیف لوگوں کو دیکھ کے کہنے ہیں کہ بس یہ ہن تیار ہی نہیں دی باری پہ جلد آن لا لیے تے بچیاں نو دیکھ کے یہ سمجھنے آج بڑا وقت ہے یہ جوان ہونا ہے پھر کتنے بڑھیا ہونا ہے پھر جانا ہے لیکن اے حقیقت اللہ دے علم اندر ہے کہ کہڑے بچے دی باری پہلو آ جانی ہے کہڑے بڈے دی باری بعد چنی یہ فرمایا جدوں تک زندہ رہا تماگا جدوا آئے گا ادو بھی تھوڑے آئے گا فی کم آیا تھی وہ اور اس وا پورا کر دکھایا مدینے اس تعلق کی بنا کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی سرزمین حجاز اندر جائے مکے تو ہی چکر لگا کے واپس آ جائے مدینے نہ جائے یہ ممکن ہی نہیں سوچا ہی نہیں جا سکتا اور ریاؤ حق محروم نے پوچھا سی کہ عمرے بڑے کرنے مدینہ منورہ کے چکر بڑے لگان ہے اپنی زبان یہ جواب سی کہ میری بیٹری جس ویسے کمزور ہو جاندی ہے میں اٹھو جا کے بیکری چارج کرا کے آپ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کی بیٹری چارج ہوں ہوتے اللہ اگر تھوڑی جی معلومات ہو سن کے جائے بندہ کہ میں کتنے جا رہا ہے سامنے بیٹھا سورہ کوریش کی تلاوت کر کے لطف اٹھا رہے ہوں بدو رباض بی اللہ نے یہ حکم دتا ہے کہ انہوں کھائی اے دے رب دی عبادت نبوی اندر پہنچتا ہے اگر معلوم ہو بے کہ میرے سونے دا اے فرمان ہے صلو اللہ علیہ وسلم. کہ میرے تو لے کے ٹکڑا اللہ کی قسم اس باغیچے اندر قدم رکھ دیا ہی اے احساس شروع ہو جانا ہے اپنے رب کی رحمت سے یہ یقین پختہ ہو جاندہ ہے کہ اللہ جڑا ٹکڑا جنت کا تورے زمین تے رکھا ہے اپنی رحمت میرے لے ہی ہوں اس اصل جنت تو تو محروم نہیں رکھنا یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے اور مدینے دیکھ دیکھ کے کدی یہ حدیث ذہن اندر ہو جی مسجد نبی اندر لکھی ہوئی موجود ہے فرمایا اسلام او کال اللہ علیہ وسلم. دنیا تے جس فتنے ہی فتنے ہو فرمایا ایک وقت ایسا آ جائے گا اور شاید اگر غور کریے تو وقت آ چکا ہے یا ان کری بہن والا ہے فرمایا بے ہو موہ منن و یوم سی کا رن یوم ہو صبح ہوگی تو بندہ چندوں بھلا مسلمان دین دار مومن ہوگا شام ہون تک کافر ہو چکا ہوئے شام اچھا بھلا مسلمان اور مومن ہوگا صبح ہون تک کافر ہو چکا ہوئے پہ ڈر اور خوف وہ مسلط کر دیتا جائے گا دین اور ایمان چڈن واسطے وہ مجبور کر دیتا جائے گا کدی لالچ اور کم ایسا دے جائے گا کہ وہ دین نو خود چڑھ کے ایک پاس ہو جائے گا کہ میں نو یہ دے ملنا ہے چلو ہے جو کچھ پیش کیتا جا رہا یہی قبول کر دیں گے ایسا ایسا آزما ایک حدیث ارج تو تقریباً چھتیس سینتیس برس پہلے پڑھی تھی بال گرامی کو اللہ انہیں قبر کو منور کر دے تو ادو سمجھ نہیں تھی آئی ہوں بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے ایک ایسا وقت آ جائے گا لوگ قبرستان کو لوگ گزر گزردیا ہوا قبر ہسرت دیکھن گے اور کہن گے کاش کہ میری بھی اچھے کتنے قبر بنی ہوئی ہوں میں بھی اچھے اتنے موت کون پسند کرد مرنا کون چاہ رہا سمجھ نہیں آئی تھی ٹھیک کرا کہ یہ مخہوم ہے لیکن ہوں سمجھ آ رہی ہے فتنی آزمائش آ پریشانیاں تکلیف قدر سامنے کہ بندہ زندگی نہ رو مات رو ترجیح دے گا کہ نہ مر چکا ہوں. اے حالات کا نہ دیکھتا اللہ اللہ نے چودہ سو بس پہلے پڑھا لیا کہ قبرت نہ دہ دیکھیں گے کاش کہ میں بھی ایسے کتنے لے کے آیا میری بھی ایسی قبر ہو فرمایا جس ویسے دنیا کے فتنے ہی فتنے آزمائشا ہی فیتنے گیاں ایمان محفوظ نہیں رہنگے لوگ ایمان نو بچان واسطے کوئی جنگل کی طرف دوڑیا چلا جا رہا گا کوئی کسی پہاڑ کی غار تلاش کر رہا ہوئے گا کہ میں نف جا میرا ایمان بچ جائے ایسے فیتنے ہونگے فرمایا بادل نہیں ہو سکے گا ساری دنیا تو اسلام ملتا چلا جائے گا ختم ہوتا چلا جائے گا اور چلا آئے گا مثال بھی تھی فرمایا جس طرح سب خطرہ محسوس کرتا ہو رہا کے اپنی دل اندر اپنا سر داخل کر دینا آہستہ آہستہ سمٹتا چلا جانا ہے فرمایا ساری دنیا تو اسلام سمر سمٹ کے مدینے اندر ہی باقی رہ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی اللہ علیہ اے اللہ شہادت اپنی نا اندر شہادت نصیر فرمند شہاد موت آ گئے تو, تو, تو مدینے اندر آ گئے مدینے دی موت مسلمان ویسے دنیا کے جتنے بھی ہے اگر اللہ ایمان سلامت رکھتا ہے آخری دن تک ایمان پہ قائم ہے کہ مسلمان واسطے پہ کامیابی ہی کامیابی ہے لیکن مدینے دی موت اپنی موت ہے مدینے نا مدفن اپنا مدفن ہے مدینے کی عزت اور عظمت مدینے کا مقام اور مرتبہ اگر پوچھنا ہوگا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ پوچھو پنجا سال مدینہ منورہ اندر مسجد نبوی اندر بیٹھ کے عدیض پڑھائیے پنجا سال شاگر سبق کہ ساری دنیا کے انسان کی بات نو ٹکرایا جا سکتا ہے کمر اندر جی ہستی آرام فرمائے انہی ایک بھی بات ایسی نہیں جن کو ٹکرایا جا سکتا ہوں. ساری دنیا کے انسانوں کی بات ٹھکرایا था ہے لیکن ٹکرایا تھا جن دیر مدینہ منہ مرد کام پذیر نہ حکم نہیں لیکن ادب اور احترام محبوز رکھا کہ مدینے کی کسی گلی اندر جتی پہن کے جتی نہیں چلے امام مالک کا مدد नहीं پہ جتی مدینے دیا گلیاں گواہ بن جانیا سن محمد رسول بیان مجمعین اچھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ہوں دا، تلاش کرنا ہوں چونڈنا ہوں دا، کار نہ مل دے یہ جواب ملتا کہ آپ کار موجود نہیں مسجد اندر یا کر اکثر وقت دو جگہ جگہ گزر جاتی یا کہ مسجد اندر تشریف فرما ہوں دے، وفد آ رہے نے لوگ اسلام قبول کرنے آ رہے نے مسائل دریافت کرنے آ رہے نے فتوی لینا آ رہے نے مسجد یا کر جب اتنے ملاقات نہ ہوں تے صحابہ بیان کرتے ہیں اسی پھر باہر نکل کے تے گلیاں ذرا سمبھتے آپ جس گلی گزرے ہوئے ہوں خوشبو آ رہی ہوگی ابھی پچھے پیچھے چلے جاندے تے ملاقات ہو جاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے دلیا تے او گلیاں نہیں. ایک بات آن مشہور ہو چکی ہے جان والے حاجی اللہ د مہمان یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ منورا چالی ضرور پڑھنیاں چاہیے کوئی حدیث نہیں کوئی حکم نہیں اللہ توفیق دے چالی چھ کے سو نماز پڑھ لو ہوتے. اگر وقت اجازت نہیں دے چالی تو کٹ نماز بھی پڑھیا جا سکتی سکتے یہ سمجھنا یا ذہن اندر یہ بات رکھنا کہ چالی نماز ضروری نے ایک کسی جگہ سے موجود ہیں مقصد یہ ہے کہ بس چیزاں ایسیا نے انہوں نے ایسا آرام کر دیتا گیا ہے کہ ابھی انہوں سننا سنن لگ پہ ابھی ضروری خیال کرن لگ پہ جس طرح میدان جبلے چڑھنا بعض دوست ہی حالانکہ اس طرح غارِ حران در بڑی مشقت اٹھا کے تکلیف برداشت کر کے بعض دوست پہنچتے ہیں یہ کوئی حکم نہیں کوئی سنت نہیں کوئی سواب نہیں اندر جانا اتنے تک پہنچنا رستے اندر کئی جگہ فڑیا ہوا ہوں اور جام بلب ہو کے بیٹھے ہوں کئی بزرگ کئی دوست یہ اتنے جانا اسے چلنا سوال ہے ضروری ہے بالکل غلط بات بھی ای مسجد نقبی اندر چالی نماز ضرور پڑھنی یہ بات ثابت نہیں کوئی حکم نہیں اللہ جنیا نمازوں کی تویق دے کے کوشش جان والے اخبار ایک کرنی چاہیے کہ ہر نماز ب نماز پڑھی جائے اور میں جائے ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر اجر رکھتی ہے مسجد ندمی اللہ صاحب ہزار نماز کے برابر ایک نماز بیت اللہ کی ایک نماز ایک لکھ نماز کے برابر مسجد نبوی کی ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر, صحیح حدیث مطابق. ایک ہزار نماز برابر بھی مشہور ہے لیکن ہے صحیح نہیں صحیح حدیث ایک ہزار نماز کے برابر اچھے والی جنیا نماز پڑھیا جا سکتی ہیں ان مسجد نبی اندر پڑھنی چاہیے اور یہ وعدہ کرنا چاہیے اللہ جس پیغمبر اللہ اس پیگمبر دلما پڑھنے والے دے اللہ میں کلمہ تے پڑھ لو ہے مینو اس پیغمبر دے نقصے قدم تے چلن دی توفیق بھی دیں یہ وعدہ کرنا چاہیے اللہ کو قدم چلنا ہے مطابق چلنا ہے پھر کوئی غلطی ہو گئی بشری تقاضے دیتا کہ اللہ نے فرما دیا اللہ تم جنوبا تم میں خلو سے نیت ن چل پڑو میرے حبیب صلی اللہ اپنی محبت احبا جی تھی دیکھو گے میرے نال محبت کروے دار ہوں گے اگر یہ پرکھنا ہوگی یہ دیکھنا ہوگی کہ واقعی اپنے دعوے اندر سچے نے جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں من احب سنتی فقد احبانی جنوب میرا طریقہ پسند ہو میرے محبت ہو گی ہوگی جے میری سنت پہ پسند نہیں اور میری محبت دا دار دار ہے کا دعویدار ہے اے تو کا چوٹا دنیا اندر کوئی من احب سنتی فقد قد احبانی جنوب میری سنت محبوب ہے وہ میرے نال محبت ہے اور یہ کوئی معمولی چیز ومن کان نمائے یا پھر جنا فرمایا مایا میری سنت محبوب ہو گئی ان میرے نل محبت ہو گئی کہ جن میرے نل محبت ہو گئی میں واضح کرنا کان نمر آئے یا پھر جنا کہ اپنے نال لے کے انہوں جنت اندر جاؤ وہ جنت اندر میرے نال ہوتا اپنا جائزہ بھی لینا ہے اپنے اپنے گرے اندر جھانکنا بھی ہے کہ اے محبت کا دعویٰ کرنے ہیں وہ ہاں یا نہیں وہ دعویٰ سا سارے عمل تو ساری زندگی دے گزرن تو ثابت بھی ہوتا ہے کہ نہیں یا صرف زبانی اقرار کی حد تک ہے وہ بات صحاب ہے رضوان اللہ علیہ ہم زندگی انہوں دے حالات مکہ مکرمہ تو قریب ہے مدینہ منورہ تو تھوڑی جی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تو اترے اور پیشاب کی حاجت سی ایک جگہ تے پیشاب قزائے حاجت تو بعد سفر پھر جاری ہو گیا سواری سے تشریف فرما ہوئے سفر جاری رہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن دیر تک زندہ رہے جب مدینے سے مکے جانے سن او اس جگہ تے جا کے اپنی سواری چاہتے ہی حکم نہیں دتا رسول اللہ لیکن ایک بات دیکھیے ساری زندگی وہاں برہا دے عالم اندر ایک دنیا دیکھا چند نوجوان ایک ہی شوق چرایا ہے تسی سرخ رنگ دی جتی پہنی ہوئی اکی چانسو آ گئے فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا تسی شاید یہ سمجھتے ہو گے کہ میں اپنی کسی خاص پہنی ہوئی ہے قدم اسی رنگ کی دی جتی دیکھی تھی آپ نے پہنی ہوئی اور اس دن تو اللہ کے با اندر دعا کرتا ہے کہ اللہ مرن تو پہلے پہلے, پہلے کم از کم ایک دفعہ اس رنگ کی جتی ضرور پہن دا میں محبت سی کہ او اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں سب محبت حکم نہیں, دیا, آسی نہیں یعنی جنہیں متعلق پوچھا نہیں جانا قیامت نوچیا نہیں جانا کہ سرخ رنگ کی جتی پہ گئی سی تصا سا سارے یا نہیں یعنی. کچھ چیزیں ایسا ہیں اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا یہ اندر ذاتی پسند نا پسند بھی اللہ نے قائم رکھی ہے جبر نہیں زبردستی کوئی حکم نہیں منوایا گیا ذاتی پسند ناپسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کا سالن بڑا پسند <تصفح> امت حکم نہیں دیتا کہ کدو کھایا کرو قطرت کھایا کرو لیکن اگر کوئی کدو کھانا ہے اللہ نے پتا نہیں کنہ درجہ دے کنہ اور سواب دے کہ انہیں آپ دی پسند لو پسند کر دیا ہوا کدو خاصا حکم نہیں شانے کا دوست اسی دستی کہ اے بڑا پسند سی محمد رسول اللہ اگر شانے کا گوشت کھان دیا ہوا کوئی شخص یہ اللہ میں وہ بھی عجر اور سواب مل گئے نیت دا بڑا تعلق ہے ایک سیابی مکان بنا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے اٹھے رک گئے ٹھہر گئے پوچھا بھائی یہی ہے انہیں کیا جی اے کھڑکی ہے یہ روشن دان ہے فرمایا اے کس واسطے رکھے عرض کیتی جی تی ایتھو ہا آئے گی اتو روشنی آوے گی فرمایا اے اللہ کے بندے اگر تو نیت اے کر لیا کہ اتو اذان دی آواز آوے گی تو روشنی تے ہوا بھی آ جانی سی جس آواز بھی مل جانا نیت تیری یہ ہوگی کہ اتو اذان دی آواز آوے گی سواب بھی مل جانا سر روشنی بھی آ جانی سی ہا بھی آ جانی سیم یہ بنانا چاہیے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول آپ جی پسند جڑی وہ ذہن اندر آ جانی چاہیے کہ اے چیز اے بات آپ کو بڑی پسند سی. اے چیز آپ کو بڑی محبوب سی اور اللہ نے بھی اپنے حبیب نو مثال بنا کے سارے سامنے پیش صلی اللہ علیہ وسلم <coughs> قرآن اندر حکم دیتا کہ کسے کسی ساحل چڑکو نہ واپس نہ لوٹاؤ جو کچھ ہو سکتا دے وہ اگر کچھ بھی نہیں دے سکتے تو معذرت ہی کر لو وہ دل نہ دکھاؤ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رکھ لی باقی سارا گوشت تقسیم کر د خیال یہ سی کہ حضور تشریف لے آپ پکا ہے تھوڑی دیر بعد آپ کا ہر تشریف لیا فرمایا کھان پینے واسطے کوئی چیز ہے سوکھ کے لے آؤں گا ہاکی حرف کی تھی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اج جی بکری سبا کروائی تھی آپ نے او دے میں ایک دستی نیتنا الگ رکھ لائی تھی کہ آپ نو پکا کے کلاو گے باقی سارا تقسیم کر دیتا ہن میں گئی ہوں وہ دستی کوئی نہیں اے پتھر اتنے بیا ہوا یہ تو بڑی عجیب بات ہے آپ نے یہ سن کے فرمایا آئشا کسی سائل تے واپس نہیں سی کر دیتا کوئی آیا ہو رہے. واپس تو کر دیتا توچ سوچ سوچ کے مائی صاحب نے فرمایا ہاں ایک شاید ادو آیا اسی سارا گوش تقسیم کر بیٹھے سر کیا کہ ہوں تے کوئی چیز باقی نہیں اسی سارا تقسیم کر دیتا ہے فرمایا بس تو واپس کر دیتا ہے کہ اللہ نے ساموں بھی نہیں وہ کھان اس دستی اللہ نے پتھر بنا دی مثالاں قائم کر دی اللہ نے ساہ دل نہ دکھایا جی کسی سائل لیکن یہ بات بھی ذہن اندر رکھو کہ سائل وہ ہے جڑا حقیقی معنی اندر ضرورت مند اج تے کاسب بہت ہے سائل کوئی نظر نہیں آتا کاسب وہ لوگ نے جنہوں نے منگنا سوال کرنا اپنا پیشہ بنا لیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ ایسا حریفا بیان کی ساحل کو سوال کرنا جائز کدوں تک سوال کرنا چاہیے کھڑے سوال کرنا جائز کہ کدوں تک سوال وہ کر سکتا ہے حدیث اندر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کرنا چاہتا ہے کہ اپنے اپنے جانن والیاں جان چین گواہ پیش کرنے پڑ گئے کہ ہاں اے بندہ واقعی ضرورت مند ہے ضرورت کے تک سوال کر لے ورنہ اے پیشہ ور گا انہیں منگنا اپنا پیشہ نہیں بنایا ہوا یہ واقعی ضرورت مند ہے تین گواہ پیش کرے کہ ادوں تک سوال کرنے دی اجازت ہے جدوں تک وہی وہ ضرورت پوری نہیں ہو جاتی جی سوال کرنا چاہے ضرورت پوری ہو گئی اس بعد وہ سوال کرنا درست نہیں رہے گا اور اگر سوال کرے گا تو جو کچھ ملے گا وہ واسطے حلال نہیں ہوئے یہ سارا باتاں موجود ہیں یہاں کے بارے اندر دست دس گیا تو اج کا سا سبق مدینا منورا دارسن مسجد دے ایک کونے اندر. پھر دے دو وزیر دے ہوئے آپ فرمایا کرتے سن کہ اللہ نے مینو چار وزیر دکھے ہوئے نے جنہیں چنیا اندر نے زمین اندر نے دو آسمان اندر وزیر آیا فل عرض و وزیر آیا پھر تنا دو وزیر میرے زمین نے دو وزیر آسمان زمین والے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اللہ نے آب نالی آرام آسمان والے دو وزیر ایک حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام یہ آسمان دے وزیر ہیں محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ اور چوتھی قبر جگہ باقی ہے السلام آسمان تو جس پہلے نازل ہونگ اتر چالی سال تک اس روئے زمین تے حکومت کر دین نافذ گے اور اس دوران پوری روئے زمین پہ ایک بھی کافر باقی نہیں <coughs> سب مسلمان ہی مسلمان حتیہ کہ کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی غیر مسلم اگر کسی چھپیا ہوا ہو گا مسلمان گزر رہا ہے کوئی یہودی یا کوئی غیر مسلم چھپیا ہوا ہے تے پتھر دے پیچھے چھپیا بول اٹھے گا میرے پیچھے بولے عیسیٰ ابن مریم جس ویسے اپنی تبھی موت فوت ہونگے مدینہ منورہ اندر ہی فوت ہونگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو اندر دفن ہو چوکی قبر دی جگہ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے شہادت فائز ہون کے قریب نے کہ اپنے بیٹے عبداللہ اللہ بلایا اور فرمایا بیٹے جا کے اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا عمر کا سلام پہنچا تے نالے ایک درخواست میری طرف کری کہ اے ام المؤمنین اے شا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر بحثیت امیر علمو منی نہیں بحثیت خلیفہ نہیں ایک عام مسلمان کی حیثیت اندر ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تھی خوشی نال اجازت دے دیو تو میں بھی اپنے ساتھی نال دفن ہو جاؤں میری قبر بھی اتنی بن جائے سن کے ساری ماں آئشہ سدھی کدی اندر آنسو آ گئے رضی اللہ تعالی انہا پہ ضبط کردیا ہوبد اللہ عب نے امر نایا کہ ہاں جا کے میری طرف عمر نو خوشخبری دے دیو کہ میں اجازت دینی ہاں میں اپنی ذات تے عمر سے ترجیح دینی ہوں میں تے کچھ اور سوچیا ہوا سی کہ فوت ہونے تو بعد میں اس سے دفن ہوا گی لیکن ان کا پیغام آ گیا تو میں انہوں نے ترجیح دینی ہا. میں اجازت دینی مریم نے دفن ہونا السلام تو مدینہ منورا نال ہر مسلمان دا ایک روحانی اور قلبی تعلق ہے وہی بنا ہر مسلمان اتنے پہنچتا ہے اپنی واپس اپنے ملک دی طرف لوٹتا ہے اللہ سب بھی تو اے بھی شہر اندر جائیے اس مسجد اندر جائیے مسجد کے اس ٹکڑے اندر بیٹھ کے اپنے رب ن اے منا لئیے کہ اللہ ایسے تو جنت باغی تو اپنی رحمت بچھا دیتا ہے اس جنت تو بھی محروم نہ رکھی اپنے رب نئے اس مسجد کا جدو بھی ذکر فرماند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے سن مسجد ہی آ میری اے مسجد نسبت آپ کی طرف ہے مسجد نبوی میری اے مسجد جس طرح بیت اللہ کا دی نسبت اللہ, اللہ, آپ اللہ حبیب کی مسجد والے ایمان نظر ایمان پڑھائی انوار آبی نس دیتے نام کہ ا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اس بعد جدو کوئی مرد فوت ہوں ابھی دیکھتے سا اگر وہ صحابی جنازے اندر ہوں کہ ابھی بھی جنازہ پڑھ لیں گے سر تو جی وہ نہیں سی ہوں کہ ابھی بھی جنازہ اندر پڑھتے کن دلت اور رسوائی ہے دنیا کی کہ جنازہ نہ پڑھیا جائے اللہ کرے سانوں بھی کچھ غیرت آ جائے ابھی بھی اللہ سے اللہ کے رسول کے دشمنوں کے جنازے پڑھنے چڈتے جی جنازے پڑھانے چڑھتے جی اللہ نے قرآن اندر فرمایا نہ جی دے دے لیکن ابھی تٹ چڑھ کے ایسے جنازے اندر شرکت ہیں اور کوشش ہوں کہ پہلی سپ اندر کھڑے ہوئیے تاکہ اخبار اندر فوٹو بھی آ جائے دیکھ بھی لیں کہ ہاں فلاں آیا تھی اور خبر بھی چھایا ہو جائے فوٹو بھی آ جائے پہلے کھڑے یہ غیرتی ہے یہ کوئی نہیں ہے کوئی ایمانداری نہیں اللہ سانو غیرت نصیب فرما دے دین بڑا غیرت والا دین ہے جہا شخص اس دین دے منن دا دعوی کر کے دے اپنے اپنے تو رہا پہ وہ اصل اپنے آپ میں دھوکھے اندر پایا ہوا انہیں وہ پرے کاری کا شکار ہے اللہ سانس فریفکاری جو نکلن دی توفیق لایا امروبی